أما بعد فعوذ بالله السميل عليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوك بائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى والذين يَجْتَنبونَكَ بائِرَ الْ الإِثْمِ والالْفَواحِشَ إَِّالَمَمْ إلا إن رربَّكَ واسعُ الْ المَْفِرَ هو علممُ بِكُمْ إذ أنْ شَعكُم منن الأْرض وَإِذ أنْتُمْ أَجنَّةٌ في بُطُون أَُّهاتِكمُمْ فَلااتُ زَك أنن تُسَُم بو علَمُ بِمن ِاتَّق فقَا تَعَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بنو آدم خطائين وخير الخطاؤون توابين قال لي أمري وحل من قولي آمین يا رب آج میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں نظم سے یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی پروگرام میرے درس کے بعد ہے تو اس کو آج نہ کیا جائے اور مجھے پورا وقت دیا جائے میں چاہتا ہوں کہ آج موضوع کو سمیٹ لوں اور اس کے بعد میں نظم سے اجازت چاہوں گا کچھ عرصے کے لیے یہاں کے درد سے مجھے اگر رخصت دے دی جائے اس لیے کہ میرا موضوع جو مسجد میں چل رہا ہے اس وقت چار درد میرے ہوتے ہیں یہاں سمیت تو کچھ موضوع گٹ مٹ ہو جاتا مجھے یاد نہیں رہتا کہ یہ بات میں نے کہاں کی ہے اسلامی ثقافتی مرکز میں کی ہے یا اپنی مسجد میں کی ہے یا انڈین اسلامک سینٹر میں کی ہے تو بعض دفعہ بہت سی باتیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں تو یہ کچھ اچھا نہیں لگتا سوچنا اس لیے کہ اب آپ پیسے دے کے کیسٹ خریدتے ہیں تو بار بار وہی بات جو ہے کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ جی پیسے ضائع ہو رہے ہیں ہمارے بات یہ چلی تھی ہمارے پچھلے یہاں کے درس میں کہ انسان کے پاس شیطان کے خلاف سرپرائز ویپن کون سا ہے اور میں نے ارج کیا تھا کہ وہ ہے توبہ اس کا کوئی توڑ نہیں شیطان کے پاس دوسری بات میں نے ارض کی تھی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اللہ نے ہونے دیا وہ ایک بہت ضروری تجربہ تھا ایک اسل ایکسپیرمنٹ تھا ہونا بہت ضروری تھا اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں جو تخلیق کی ہے میں نے یا کرنے جا رہا ہوں میں, میں انسان بنا رہا ہوں جس پر میری تاکید کے باوجود بھی شیطان کا داؤ چل سکتا ہے میں کوئی ایسی مخلوق نہیں بنا رہا کہ جو شیطان کی دسترس سے باہر ہو وہ اسے پھسلا سکتا ہے یہ تھا اصل میسج اس تجربے کے اندر اللہ نے ایک لمحے کے لیے عصمت ہٹا کر حضرت عدم علیہ السلام سے شیطان کا دعو چلنے دیا ورنہ انبیاء کو اللہ کی طرف سے خصوصی عصمت حاصل ہوتی ہے وہ معصوم ہوتے ہیں ان پر شیطان کا دعو نہیں چلتا یہ اس لیے کہ پتا چلے کہ اگر اس کا داؤ ہمارے ابا جان پر چل گیا ہے تو ہم میں سے کوئی اس کے داؤ سے باہر نہیں ہے کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے شیطان گناہ نہیں کروا سکتا انبیاء کی بات میں پہلے عز کرتا رہا ہوں کہ دیٹ از ایکسپشن انہیں استثنا حاصل ہے انہیں عصمت الہی حاصل ہے اس کے علاوہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اتنا متقی ہو گیا ہوں اس لیے کہ میں درس دیتا ہوں اور میں حافظ ہوں اور میں کاری ہوں اور میں عالم ہوں بلکہ یہاں تو بڑا الٹ معاملہ ہو جاتا ہے کہ عالم حافظ کاری غلطی زیادہ کر جاتے ہیں اس لیے کہ جو پرندے نظر رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں دانا انہی کو نظر آتا ہے اور اس دانے کے پیچھے ایک پندا بھی ہوتا ہے اندا پرندہ کبھی بھی جال میں نہیں پھنستا اس کو بھی پھنسائے گا تو آنکھوں والا پھنسائے گا وہ اس کے پیچھے جائے گا اور پھنسے گا جو پرندے نظر رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں قدرت کے حسین ترکش میں کتنے ظالم تیر ہوتے ہیں تو کوئی یہ دعوی نہیں کر سکتا اور اللہ نے قرآن حکیم میں بار بار اس چیز کو واضح کیا ہے ہوا آلام وکن شاہ کو مین اللہ وہ بہت اچھی طرح واقف تھا کہ زمین سے کیا پیدا کرنے جا رہا ہے فرشتے پیدا کرنے نہیں جا رہا تھا فرشتے آلریڈی تھے آسمان کا چپا چپا بھرا ہوا ہے چرچرا رہا ہے آسمان ان کے وزن سے تو گناہ سے تو ہم نہیں بچ سکتے ہم تو ہر وقت اس میں رہتے ہیں میں نے ارض کیا تھا کہ ہم تو نماز کی حالت میں بھی گناہ کر جاتے ہم روزے میں ہوتے ہیں تو گناہ کرتے اگر اللہ کی رحمت شاملے حال نہ ہو تو ہمیں ڈبونے کے لیے قسم کھا کر کہتا ہوں ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے ہماری نمازیں کافی ہیں گنا چھوڑنے جو نمازیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ نمازیں نہیں ہیں نام ہے نماز تو اللہ نے بھی یہ بات کہی نبو کب ایرا ماں تن ہو نہو اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے کم سیاحت کم چھوٹے موٹی سیاحت جو ہیں وہ ہم تمہاری معاف کرتے ہیں. یہ ایک ایوریج ہوتی ہے جو بھی پروڈکشن ہوتی ہے شپ ہوتی ہے اس میں ایک ایوریج رکھی جاتی ہے کہ یہ شپمنٹ اپنے اصل مقام تک پہنچنے تک اس میں اتنی ٹوٹ فوٹ ہو جائے گی یہ ایوریج رکھی جاتی ہے ہم نے نیو یارک سے اتنے ایسی جو ہے اس جہاز پہ لوڈ کیے اور ابو ابوظابی میں جب اس کی اسے آپ لوڈ کیا جائے گا تو اس میں اتنے ڈیمج ہو جائیں گے ایوریج وہ نکال لیتے ہیں اندازہ وہ کر لیتے ہیں اللہ نے بھی ایک اندازہ کیا ہوا ہے تقدیر اسی کا نام ہے یہ سیاحت جو ہیں یہ نماز میں بھی ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے منسلح یورائی فقاط شرک نماز بھی شرک بن جاتی ہے بس تو ضروری نہیں کہ گناہ آدمی کرے اور گاڑی چلانے والا ضروری نہیں کہ ایکسیڈنٹ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بارہ میں یق کر سکوں مقصود کیا ہے مطلوب کیا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا دیا گیا ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری استطاعت کو سامنے رکھ کر کام کیا ہے اور احساس فرمایا خیر الحدی بتوبیہ بہترین اسوا وہ ہے جس پر کوئی چل سکے پریکٹیکل ہو کسی کا دل کرے کسی کو اچھا لگے تو اس رستے پر چل سکے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی وہ رستہ اختیار کیا بعد والوں میں سے کوئی بھی ہمارا اسوا نہیں آئیڈیل نہیں وہ ابو سفیان سوری ہوں وہ حسن بسری ہوں وہ با عزیب گستامی ہوں وہ کوئی اور ہوں وہ ہمارے آئیڈیل نہیں میں, میں ساری رات کھڑے رہ کر نفل پڑ سکتا ہوں دن رات میں قرآن بھی کھڑے ہو کر ختم کر سکتا ہوں مجھے کسی کا ڈر نہیں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کسی کا اسوا نہیں ہوں لوگوں پر پابندی نہیں ہے کہ مجھے فالو کریں یہ میرا انفرادی فیل ہے وہ ان کے انفرادی فیل ہے اگر انہوں نے ایکسٹرا عبادات کی ہے زیادہ محنتیں اپنے اوپر کی ہیں وہ ہمارے لیے اسوا نہیں ہے اسوا کیا ہے اسوا وہ گیارہ رکھتے ہے ہمارے لیے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کا اسوا جو ہے وہ قابل عمل ہے کیوں قابل عمل ہے انہی با یزید مستامی رحمت اللہ رہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہا کرتا تھا اس سے ایک بے عمل مسلمان نے کہا کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ اس آگ میں کیا رکھا ہے یہ تو کسی کا لحاظ نہیں کرتی تم صدیوں سے اس کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہو آج بھی تم اس میں آگ ڈالو یہ تمہیں جلا دے گی تو ایسی آپ کو تم کیوں پوچھتے ہو مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا بھائی میرے سامنے دو اسلام ہے ایک تو بائزی گستامی کا اسلام ہے اور اس کی میں استطاعت نہیں رکھتا اور ایک تیرا اسلام ہے اس کی مجھے ضرورت کوئی نہیں اس لیے کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ تو بھی کرتا فراڈ جھوٹ دگا بازی چرا پینا یہ سارے کام میں بھی کرتا ہوں تو بھی کرتا ہے اس کی تو مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے وہ کوالیفکیشن آلریڈی میرے اندر ہے ہاں وہ اسلام جو با عزیز مستانک ہے اس کی میرے اندر ہمت نہیں ہے تو اگر کوئی پڑھے اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانے حکیم میں پڑھے کہ کہا گیا کہ فالو ہم اور پھر ان کی سیرت پڑھے تو اسے کوئی جگہ ایسی نظر نہ آئے کہ جہاں وہ ہینڈز اپ کر دے یہاں میں عمل نہیں کر سکتا ہوں اور آج جو لوگ قرآن پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل سمجھتے ہیں حضور کی سنت کو اور قرآن حکیم کو اس لیے مسلمان ہو رہے ہیں اگر ایک آدمی دین داری کے معاملے میں اتنا زیادہ غلوم کر جائے کہ دوسرا آدمی ڈرنے لگے اسے اور نظر مارے تو وہ اسے کیٹو پر بیٹھا ہوا نظر آئے یہ اچھی بات نہیں اچھی بات یہ ہے کہ کوئی گناگار اسے دیکھے اور اسے وہ طریقہ پریکٹیکل نظر آئے وہ کہیں یار اگر اسی کا نام اچھا مسلمان ہونا ہے تو یہ تو میں بھی ہو سکتا ہوں میں تو سمجھتا تھا کہ اچھا مسلمان ہونے کے لیے گیارہ سال ایک ٹانگ پر کھڑا رہنا پڑتا ہے دریا میں یا دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹا لٹکنا پڑتا ہے اگر اسی طرح شاپنگ کر کے اور بچوں کو سکول چھوڑ کے اور وہاں سے اٹھا کر اور پیرنٹس میٹنگ میں حصہ لے کر بھی اچھا مسلمان بنا جا سکتا ہے تو یہ تو میں بھی بن سکتا ہوں بھی. وہ زیادہ بہتر وہ آپ کا عمل دعوت ہے یس روح آسانی پیدا کرو تاکہ لوگ متوجہ ہوں عام طور پر دینداری کا مفہوم یہی ہے کہ دیندار کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اسلام سے پہلے دیندار اور دنیا دار یہ دو باقاعدہ طبقے پائے جاتے تھے اور تصور یہ تھا کہ دیندار کا شہروں میں کیا کام بستیوں میں کیا کام یہ تو غاروں میں ملتے ہیں میں نے پہلے بھی یہی گال ذکر کیا تھا کہ وہ دادی اما جو کہانی سناتی ہیں اس میں ہمیشہ ولی اللہ ہمیں کہاں ملتا ہے جنگل میں کسی جھونپڑی کے اندر بس وہ شہزادہ جا رہا تھا جا رہا تھا جا رہا تھا جھونپڑی ایک دیکھی وہاں گیا تو کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا یہ جھونپڑیوں میں ملا کرتے تھے مکے والوں کو تعجب ہوا کہ مارے ہاضر رسول یا کل تما سی پی لس ویک آدمی بڑے عجیب دیکھے کسی بازاروں میں ملنا شروع ہو گئے یا کو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار بھی جاتے ہیں شاپنگ بھی کرتے ہیں سودا خرید کے لے کے آتے ہیں بھائی مال حاضر رسول یا کوسواخ اور دیکھو جی شادی بھی کیوں اور اوپر سے کہتے ہیں ہم جیندار دین داروں کو کیا لگے بیویوں سے اللہ نے فرمایا تیرے سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے ہیں وجال لالحم مزوا ان کی بھی بیویاں تھیں اور ان کی بھی اولاد تھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی اور یہ بنی اسرائیل سرحیح نبیوں کی اولاد وہ شادی نہ کرتے تو یہ کہاں سے آتے تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بہت پرانا تصور تھا پری اسلام کہ جی یہ بازاروں میں ملتا اور اس میں دین کی کوئی رمک نہیں ہوتی تب کے فراڈی دھوکہ باز جھوٹ بولنے والا جیب کترا قسم کا آجیو پر لٹنے والا ویشی اور ایک یہ جو گاروں میں رہتا ہے بڑا نیک بھولا مانس کوئی ایک کا تپڑ مارے دوسرا پیش کر دیتا ہے کسی سے لڑتا نہیں جھگڑتا نہیں کوئی جو بھی اٹھا کے چلا جائے یہ دو طبقات تھے اسلام نے اسی وحشی کو دیندار بنا لی دی. غاروں سے نکال کر اس کو بازار میں لے آیا اللہ یہ جو نیکی نام کی جنس ہمیشہ غاروں میں ملا کرتی تھی اور سال میں ایک دفعہ دیدار دیا کرتی تھی لوگوں کو وہ بازار میں نظر آنا شروع ہو گئی وہ تجارت کرتی ہوئی نظر آئی میدان جنگ میں لڑتی ہوئی نظر آئی اور کافروں نے اس کا اعتراف کیا ہم روحبان باللیل و فرسان لن یہ راتوں کے راہب ہیں اور دن کے گھڑ سوار یہ تھا کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غاروں کو نہیں بھرا بازاروں کو بھرا ہے نیکوں سے اب یہ نیک تاجر بھی ہے سپاہی بھی ہے جج بھی ہے ایک شوہر بھی ہے ایک بیٹا بھی ہے ایک باپ بھی ہے تو نیکی وہ جو پریکٹیکل ہو یہ سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس میں آپ کو تو پتہ نہیں فائدہ دے جائے لیکن بحثیتیں مجموعی آفٹر آل کو نقصان دے ہے اسلام کی تبلیغ کے اکیلی آپ کی ذات کے لیے نفع دے سکتا ہے لیکن اگر اس کو دے کے آدمی ڈرنے لگے کہ میں تو ایسا نہیں ہو سکتا چالیس سال ایشا کے نماز سے فجر پڑنا کون کر سکتا ہے کوئی کر سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ولا انی من اللہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. میں روزے مہینے میں رکھتا ہوں بعض دن اور بعض دن درمیان میں چھوڑ دیتا ہوں اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں گھر گرستی والا ہوں میرے سوشل پرابلم ہیں میرے فیملی پرابلم ہیں بیویوں کی آپس کی چپکلچ ہے ان کے مسائل ہیں راضی نامے کرانے پڑتے ہیں ان کامن سنتی فمن رغبان سنتی فلحی سمند پریکٹیکل یہ ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہیں اللہ نے ایسی ہستی بنایا ہے جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا لہذا اس پہ کام مت کرو کہ جس دن میں ایسا بن جاؤں گا پاک صاف کہ جس دن مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا میں اس دن مارکیٹ میں آؤں گا تو وہ دن کبھی نہیں آئے گا پہلے دن پاؤں رکھو گے تو پھنس جاؤ تم سے گناہ سرزد ہوگا میں نماز میں ہو جاتا بازار میں جانے کی ضرورت ہے مسجد میں ہو جاتا ہے. تو بڑے بڑے کبائر سے بچتے رہو سیاحت ہم تمہاری معاف کر دیں گے اور کام کرو میرے دین بازاروں میں رستہ روکو منکر کا معاشرے میں کام کرو معاشرہ خالی مت کرو ہماری فقہ میں یہ بات ہے کہ اگر دو آدمی ایک ہی رستے پر آ رہے ہیں ان میں ایک جو ہے وہ اچھے کردار کا مالک ہے دوسرا فاسق و فاجر ہے اور ان میں سے کوئی ایک روک تو دوسرا گزر سکتا ہے دونوں بایا وقت چلتے ہوئے ایک دوسرے کو پاس نہیں کر سکتے بلکہ لازمن ایک ایک سائڈ پر ہوگا تو دوسرا گزرے گا تو کہا گیا کہ تم مت روکو اگر تم نیک کردار کے حامل ہو تو تم اس فاضر اور فاسق کو راستہ مت دو تم برائی کو راستہ دینے نہیں آئے اس کا راستہ روکنے آئے ہو اسے ایک طرف ہونا چاہیے اس کے دل میں یہ بات نہ کہ ڈرتا ہے مولوی لیکن جب آمنا سامنا ہو جائے گا تو پھر یہ رزم آپ کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن تو اپنی ہستی کو لے کر آؤ بازار میں کام کرو بھلائی کا بڑی بڑے جو برائیاں ہو رہی ہیں ان کا راستہ روکو ان بی اگر تمہارا اپنا بھی آپ دیکھیں نا فائر بریگیڈ کی گاڑی جو ہے وہ آگ بجانے جاتی ہے تو اسے بھی ساتھ خون معاف ہے کچھ دی ہے نا انہوں نے اگر بازار میں اس کو نکالا ہے تو اسے کوئی چھوٹ بھی دی ہے سرخ اشارہ توڑ سکتا ہے نا وہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سرتے کی ٹریفک پولیس کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ جا رہی ہے اسے کال آئیے پلا دے گا ایکسیڈینٹ ہو گیا اور وہ وہاں جا رہا اس کی اپنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ہوتا ہے نا تو ہو سکتا ہے تم برائی کو روکنے جا رہے ہو خود تم سے کوئی چھوٹی برائی ہو گئی یا نانی کا میں چلان معاف کر دوں گا میری گراہ جا رہے تھے نوکا پھر کم سے کم اور یا پھر نہ جناتن تنظیم ان تحت اب ہمارے اسلاف نے جو کام کیا ہے ہمارے بزرگانے دین نے جو کام کیا ہے ان میں سے کچھ کے نام میں نے آپ کو گنوائے جنہیں سفیا بھی کہتے ہیں ان کو ہم اس لیے بھی اسوا نہیں بنا سکتے کہ ان کے دور کے حالات اور ہمارے حالات میں زمین آسمان کا فرق ان کے دور میں ایک اسلامی حکومت موجود تھی تین بر اعظموں پر اسلامی حکومت موجود تھی ایک اسلامی سسٹم موجود تھا کوئی انفرادی حاکم فاسق فاجر آ جاتا تھا لیکن وہ نظم پر وہ اس سسٹم پر اثر انداز نہیں ہوتا تھا سسٹم چل رہا ہوتا تھا جیسے اب برے سسٹم پر زیادہ تق بھی آ جائے تو سسٹم کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا وہ بھی گیارہ سال گزار کے اسی پر چلا جاتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسی طرح اس اسلامی سسٹم پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا ایک آدھ فاسق فاجر کے آنے سے اور تاریخ میں جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے ہمارے حکمرانوں کے بارے میں وہ اتنے عیاش نہیں تھے تدلیس ہوئی ہے تاریخ کو بگاڑا ہے اور بگاڑنے والے وہی وہ ہیں جن پکا آج بھی میڈیا پر اثر ہے انہوں نے بگاڑا ہے ہارون اور مامون اور یہ عیاش لوگ نہیں تھے علم دوست لوگ تھے بڑی خدمت کیا کی ہے بہرحال ان کا ایک اسلامی سسٹم موجود تھا ان کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی پرسنل فٹنس پر توجہ دیں لہذا وہ انفراد بھی واپور پڑتے تھے محلے گاؤں میں جو انہوں نے کوئی برائی دیکھی فوراً اس پہ ریئیکٹ کیا انہوں نے لیکن یہ کہ ایک اسلامی نظام کا قیام کبھی بھی ان کا مقصد نہیں راست ہے کہ وہ آلریڈی موجود تھا ہمیں اگر کہیں سے مثال مل سکتی ہے تو گوم پھر کر پھر وہی حضور کا دور آ جاتا کچھ وقت سسٹم موجود نہیں تھا لہذا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کو کہیں غاروں میں بھیجا ہے وہیں بازاروں میں تربیت دی ہے نا ان کی وہ ہل بھی چلاتے رہے اونٹوں کے ساتھ بھی جاتے رہے تجارتی سفر بھی کرتے رہے مارکیٹ میں تاجر بھی بن کے بیٹھے رہے ساتھ وہ اسلام کے سپاہی بھی بنے رہے وہی ہوئی نا ان کی تربیت اور صحابہ کی زندگی میں آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا آرڈینری جو ہے وہ معاملات نہیں ملتے عام انسانوں کے معاملات ہوں. کہ آپس میں جھگڑ بھی لیتے ہیں وہ اور ایک ساتھ میں وہ آتے ہیں اور ان کی زوجہ جو ہے وہ شکایت کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کہ یہ فجر کی نماز جو ہے بڑی لیٹ پڑتے ہیں حور آ کر انہیں بلا آ کر انہیں پوچھا تمہاری بیوی کہتے تم فجر کی نماز لیٹ پڑھتے حضور آپ کو پتا ہے ہمارے قبیلے کی یہ بیماری ہے ہم بہت لمبا سوتے آپ نے فرمایا جب اٹھا کر تو نماز پڑھ لی صاحب ہیں وہ حضرت معاذ اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں شاہ کی طرح تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہے اور وہ نماز توڑ کے اپنی نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے یا گھر جا کے اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں بہرحال وہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک نیچرل رویہ ہے فطری رویہ ہے وہ افسانوی شخصیات نہیں ہیں اور خود جا کر شکایت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور سارا دن اونٹوں کے پیچھے ہم دوڑتے رہتے ہیں اور عشاء کے وقت نماز پکڑ کر کھڑے ہو جا رہے اور اتنی لمبی کلاس کرتے اور حضور نے غصہ اس پر نہیں کیا کہ سارا دن اونٹوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے تو ٹانگیں نہیں ٹوٹتی کراس میں آ کر تمہاری ٹانگیں جواب دے جاتی نہیں حضور نے انہیں کچھ نہیں کہا بلکہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ پر آپ نے غصہ کیا آپ نے فرمایا فتان فتح احمد تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے من اما بقوم قوم انفال جو کسی قوم کی امامت کرے وہ تخلیف اپنی استطاط کو نہ رکھے پیچھے دیکھیں کو بہت سے بوڑھے ہیں مریض ہیں کچھ لوگ وضو نہیں رکھ سکتے ان کا پرابلم ہے کچھ لوگ بچے گھر میں چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو تم لوگ لوگوں کو تنگ مت کیا کرو من اما بیکمنٹ پلیو پتہ تو ایک عام انسان کی طرح گھریلو معاملات بھی چلاتے ہوئے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ سو اللہ کے مجاہد بھی ہمیں اگر کچھ حسوا ملتا ہے تو ان سے ملتا ہے آپ نے ضرب دینی اپنی عبادت کو تو ان کی عبادت سے ضرب کہ جب وہ ایک سسٹم کو قائم کرنے کی جدوج کر رہے تھے اور حضرت خالد ابن ولید رضی رضیلا عنہ کو چند چھوٹتے یاد ہیں اور جب اعتراض کیا جاتا ہے کسی جی آپ کو اور کوئی یاد نہیں بس یہی بار بار ہر نماز میں آپ پڑھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے اور کچھ یاد نہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد ایک ہاتھ سے جب میں نے بیت کی تو دوسرے ہاتھ سے حضور نے میرے ہاتھ میں تلوار پکڑا دیا میں جنگ میں بھیج بٹھا کے کاری نہیں بنایا حافظ نہیں بنایا جہاں ضرورت تھی وہاں بھیجا پھر دیکھیں آپ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو امن کی حالت ہوتی ہے جس میں ایک اسٹینڈنگ آرمی ہوتی ہے اس کی مشقیں ہوتی ہیں ان پہ بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے ان کی ڈرلز ہوتی ہیں اب بہت کچھ کروایا جاتا انہیں لیکن ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب لام بندی ہوتی ہے اور صرف بندوق پکڑنا آپ کو سکھایا جاتا ہے اور مہک پر بھیج دیا جاتا ہے اس لیے جو وقت نہیں ہوتا ٹریننگ اور بچکوں میں آج لام بندی کی کیفیت ہے نکل کر خان سے ادا کر رسم شبیری آج لام بندی ہے اپنی پانچ وقت کی نماز پڑھو حلال حرام کی تمیز کرو بو بکاتے سبا سے بچو کبای سے بچو اور برائی کا رستہ روکو دن دنا رہی ہے برائی جو تمہاری استطاعت میں ہے وہ کرو تقریر کر سکتے ہو اس کے ذریعے کرو لٹریچر کے ذریعے کر سکتے ہو اس کے ذریعے کرو تم کوئی پلاننگ کر سکتے ہو اس کے ذریعے کرو جو بھی اللہ نے تمہیں عطا کی ہے صلاحیت وہ صلاحیت لگاؤ کھپاؤ آج ضرورت پڑ ایک عام انسان رہتے ہوئے یہ تصور مت رکھیں یہ افسانوی تصور ہے کہ ولی اللہ یا اللہ کا نیک بندہ یا اللہ کا جو پسندیدہ بندہ ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو دیوار کو پونک مارے تو وہ دوڑنا شروع ہو جائے اور مسواک کاٹنے جو ہے وہ پھلائی کے بوٹے پہ چڑھے تو اسے ایڈ لگائے تو وہ بھی دوڑنا شروع ہو جائے اور وہ پیر پھلائی بن جائے اگر یہ تصور رکھ کے گار میں جا کے بیٹھے کہ جب پلیاں دوڑانا شروع کروں گا تو میں معاشرے میں جاؤں گا تو اللہ نے تمہیں اس کے لیے نہیں بھیجا ہے نہ اللہ نے تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم اڑتے پھرو وہ اس کے لیے اللہ نے پرندے پیدا کیے ہوئے تمہیں زمین پر انسان کی طرح چلنا ہی آ جاند بہت بڑی بات ہے پھر ان نلن تخرے کا لبد ولن تب لگل جب تو اپنے ساتھ یہ کیفیت ہمیشہ آدمی ایکسپلائٹ کب ہوتا ہے جب کوئی اسے آ کے کہتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ اس دیوار کے پیچھے کی بات بھی بتا دیتے ہیں یہاں بیٹھے روح سے ملاقات کروا دیتے ہیں اور پھونک مارے تو یہاں بے موس میں پھل بھی آ جاتے ہیں مسلے پر بیٹھو تو ان کا مسلح بھی اڑنا شروع ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ کہتے تو میرے اندر بھی ہونی چاہیے وہ کہتا ہے اس کے کہتے تو ہمارا مرید بننا پڑے گا آپ یہ آدمی ٹریک سے اتر گیا صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جنہیں رضا کے سرٹیفکیٹ ملے ہیں نا رضی اللہ عنہ رضوان ان میں وہ بچارے بھی تھے سارا دن اپنا اونٹ ڈونٹتے رہتے تھے نہیں ملتا تھا ان میں وہ بھی تھے بے موس میں پھل نہیں ان کے بچوں کو روتی نہیں ملتی حضور نے ایک مہمان ان کے گھر بھیج دیا وہ ان میں وہ بےچارے بھی تھے سارا دن اپنا اونٹ ڈھونڈتے رہتے تھے نہیں ملتا تھا ان میں وہ بھی تھے بے موس میں پھل نہیں ان کے بچوں کو روٹی نہیں ملتی تھی حضور نے ایک مہمان ان کے گھر بھیج دیا کھانا تھا آپ نے فرمایا وہ صحابی اپنی بیوی سے کہنے لگے دیے کی بتی ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجا دینا بچوں کو سلا دینا اب یہ تھا مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے اندھیرا تھا مہمان کھاتے رہے اور یہ منہ چلاتے رہے اور منہ سے آواز ایسی نکالتے رہے جیسے یہ بھی کھانا کھا رہے تاکہ مہمان کا بھی ریگارڈ ہو محسوس بھی نہ کرے کہ بھی مجھے اکیلے کو کھلایا جا رہا ہے خود ساتھ کیوں نکالے ٹیکٹس میں سے نا کہ مہمان کے ساتھ کھاؤ اندھیرے میں یہ ہو رہا ہے اور وہ سات آسمانوں کے اوپر دیکھ رہا ہے جب صبح آئے ہیں تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو میرے مہمان کے ساتھ تمہارا معاملہ اللہ کو بڑا پسند آیا ان میں وہ بھی تھی خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے غزوہ خندق میں اور سورہ نساء کا درس دے رہے ہیں ابھی حریرہ کو وہ کوئی بھی موسم پھل نہیں آیا اور بہت سی جگہ حضور میں پیدل سفر کیا ہے کوئی جن مدد کرنے نہیں آیا دو گھوڑے ہیں بدر میں جنہوں نے لا کے کوئی گھوڑا کھوتا نہیں دیا کوئی ایک تلوار لا کر نہیں دی ایک نیزہ نہیں دیا بغیر انی کے تیر مروا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غزب میں بغیر انی کے صرف وہ لکڑی کی ڈنڈی ہے آگے لوہے کا تیر نہیں راہ پر کہ مار تجھ پر میرے ماں باپ قربان اور بغیر لوہے کے وہ ڈنڈی بھی جس کو لگتی ہے اس زور سے لگتی ہے کہ چھاتی پہ لگی ہے تو اچھل کر گھوڑے سے پیچھے گرا جیسے کسی نے لٹ ماری ہے کوئی جن لے کر نہ آیا نہ تلوار لے کر نہ تیر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں میں دفن ہو گئے نیچے زخمی ہو کر جب گریں ایک گڑے میں گریں آپ کے اوپر سابق نا آپ کے حفاظت کے لیے وہ شہید ہو رہے ہیں اور آپ کے اوپر گر رہے ہیں اور آپ لاشوں کے نیچے دفن ہو گئے کوئی جن نہیں آیا نبی کی مدد کے لیے ان میں سے ہر جو ہے وہ تیسرے درجے کا ستارویں گریڈ کا جو ہے وہ دس دس پندرہ پندرہ جن جے میں رکھے بیٹھا ہے آؤ جی جنوں کے ذریعے تمہارا فلاں کام کروا دیتے تم جن پکنے اب جنگلات میں چلے جاؤ ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے تم. جی فلاں بڑا پہنچے ہوئے جن ہے اس کے پاس جس طرح انسانوں کو غلام بنانا گناہ ہے جنوں کو بھی غلام بنانا گناہ ہے یہ سب کا کام نہیں ہے وہ بھی کسی نبی کی امت ہی ہے وہ بھی ایک الگ انڈیپینڈینٹ مخلوق ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے ہمارے اسلاف میں سے دوستانہ رہا ہے دوستانہ وہ دوستوں کی طرح آتے تھے پڑھتے رہے ہمارے مدارس کے اندر وہ طالبان مولانا احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ کے درس میں جن پڑھتا رہا یہ تو ایک دفعہ وہ ایکسپوز ہو گیا اس نے کسی کو نہیں بتایا بتی بجانی تھی ہمارا بتی بجا دو تو لڑکے جو ہے وہ ٹانگیں دبا رہے تھے یہ بھی دبا رہا تھا تو اس نے ہاتھ جب بڑھایا تو لمبا ہو گیا ہاتھ جا کے پتی بتا دی بیٹھے بیٹھے, بیٹھے تو آج نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے اب یہ بچے ڈرا کریں گے تم تو اس کو نکال دیا سے یا تو اپنے آپ کو اسی طرح چھپا کر رکھتے تم تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جنوں کے پیچھے غیب کی باتیں جاننا یہ دوسری لائن ہے بھائی یہ مطلوب نہیں ہے اس کے لیے آدمی پھر ایکسٹرا جو ہے وہ مشقیں کرنی شروع کر دیتا ہے اور شیطان اسے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ دور لے جاتا ہے تھوڑی تھوڑی خوراک بھی ڈالتا ہے وہ آتا رہتا ہے اس کے پاس اگر اس آدمی کی مشک کوئی کام نہ دکھائے دو چار سال تو وہ آدمی کو پلٹ کر واپس آ جائے گا لہذا شیطان دانا ڈالتا ہے دو چار دفاتا ہے اس کے پاس خیر کرواتا ہے اسے اسے نادیدہ مخلوقیں دکھاتا ہے کچھ عجیب و غریب چیزیں دکھاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نو میں بالکل اب نزدیک پہنچ گیا ہوں لیکن یہ صحیح نہیں ہے صحابہ میں سے کسی نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے بلکہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دو دفعہ گئے ہیں جنات کو تبلیغ کرنے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے جو ہے وہ ایک دائرہ مار کے اس کے اندر کھڑا کیا اور آپ نے فرمایا اس دائرے سے باہر نہیں آنا تو ایسا نہ تمہیں یہ نقصان پہنچا دیں وہ اس دائرے کے اندر رہے حضور انہیں درس دیتے رہے جنات کو اور بعد میں انہوں نے ایک قبیلے کے لوگ دیکھ کر کہا کہ وہ جن جو میں نے حضور کے ساتھ دیکھے تھے وہ اس قبیلے کے لوگوں سے ان کی شکلیں ملتی جلتی تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ کہ عام انسان کو سپر نیچرل قسم کی چیز بننے کا جو دانا آپ کو ڈالتا ہے وہ بالکل غلط ہے اللہ نے آپ کو انسان پیدا کیا ہے آپ سے انسانیت والا کام اسے مطلوب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہسنا ہے آپ کے لیے اسی میں آپ کے لیے نمونہ ہے اصل کام کیا ہے ول تک ممت یا بل معروف و یعن ہو نہ من کر وائے کا مل مفتی اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ جنوں کو قابو کریں گے تو فلاں پائیں گے اڑنا سیکھیں گے تو فلاں پائیں گے ریب کی باتیں جانیں گے تو فلاں پائیں گے ایسی کوئی بات نہیں دعوت ال امر بالمعروف معروف المنکر منکر برائی کا راستہ روکو جس سٹیج پہ ہے جس جگہ ہے اس طرح انہی کوائنس کے اندر اس کا راستہ رو ٹی وی پہ آتی ہے ٹی وی کے ذریعے اس کاٹ، اس کا جو ہے وہ، اس کا رد کرو اخباروں میں آتی ہے تو اس کے مقابلے کا اخبار نکالو آڈیو میں آتی ہے تو اس کے مقابلے کی آڈیو نکالو آپ اگر جا رہے ہیں گاڑی کے اندر اس نے کوئی گانے کی کیسٹ لگا دی ہے تو آپ اسے کہیں کہ جی بند کرو تو وہ کیا کہتا ہے یہ جی بہت ضروری ہے اگر لگی ہوئی نہ ہو تو ہم سو جاتے ہیں یعنی یہ بند کر کے مرنا ہے ہم نے اور آپ کو بھی مارنا ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہمیں جگا کر رکھنے کے لیے تو اگر آپ کی جیب میں کیسٹ ہو کسی مولوی کی تو آپ سرکار اس کو نکالو نا میں تمہیں دوسری کیسٹ جگانے والی دیتا ہوں بلکہ تمہارے پسینے چڑھوانے والی آپ اسے آلٹرنیٹ کہہ سکتے بھائی صاحب یہ کیسٹ لگانا ہو سکتا ہے وہ گانے کی سمجھ گئے ایک دفعہ ڈال بیٹھے بیچارہ اس کے بعد پھر اللہ خیر سلح تو آلٹرنیٹ آپ کے پاس ہر وقت موجود ہونا چاہیے بھائی فلاں اخبار بڑا بے حیا ہے بھائی آپ جسارت پڑھے بھائی فلاں ہفت روزہ بڑا خراب ہے آپ جہاد کشمیر پڑھے بھائی فلاں کتاب جو ہے وہ غلط ہے آپ یہ کتاب پڑھے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہونا چاہیے برائی کا رد ہر فیلڈ میں ہونا چاہیے کوئی میدان خالی نہیں ہونا چاہیے اس سے یہ ہے اصل آپ کا کام انسان رہتے ہوئے اور گناہوں کا ادراک رکھتے ہوئے کہ میں کام تو کر رہا ہوں لیکن بہرحال میں گناگاہ بندہ ہوں اللہ کا میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا تو اللہ فرماتے کہ پہلا کام جو ہوگا وہ ہوگا یا پھر لقم جو تمہارے گناہ معاف کرے گا آدمی مرنے سے کیوں ڈرتا ہے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا ہے نا باقی تو ہر کسی کو پتا ہے کہ ڈرنے سے موت نہیں ہے میرے سمیت میں بھی ڈرتا ہوں تو اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اور مجھے کسی کا چیز کا ڈر نہیں ہے بلکہ میرے دل میں شوق ہے ایک تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دیکھنے کا قبر میں برزف میں جاتے سب سے پہلا سامنا مصطفیٰ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں بڑا شوق ہے دیکھنے کا دوسرا اللہ کے بارے میں میرا اپنا ایک تصور ہے میرا اپنی ایک ہے کہ اللہ بہت رحیم اور کریم ہے میں اسے بھی ملنا چاہتا ہوں لیکن اپنے گناہ اڑے آتے ہیں بچہ گھر آنا چاہتا ہے پلٹ کے لیکن اس نے وہ جو آج اسکول نہیں نہ گیا اسے وہ ڈر جو ہے وہ گھر سے باہر رکھے ہوا ہے ماں باپ کی اپنی محبت اپنی جگہ ہے تو آدمی کو گناہ مرنے سے روکتے ہیں اللہ نے فرمایا اگر تم میرے رستے میں جان دے دو تمہارے گنا کی گارنٹی میری ہے یا پھر لکنجن ہوگا وہ سارے میں تمہیں گرین چینل سے نکال دوں گا اگر میری راہ میں تم مر جاؤ اور ویسے بھی ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں غلام ہے کسی کا یا کوئی نوکر ہے وہ نوکر طور پہ ڈیوٹی پہ سویا بھی رہتا ہے کسی دن بہانہ کر کے چھٹی بھی لے لیتا ہے لیکن ایک دن وہ سنتا ہے کہ اس کے مالک کے گھر ڈاکا پڑ گئے وہ دوڑتا ہے اور ڈاکوں سے لڑتا ہوا اپنے اس مالک کی متا کی حفاظت میں اپنی جان دے دیتا ہے اس کی لاش چھلنی ہو جاتی ہے اب اس کا وہ مالک جب آ کر اس کی لاش دیکھتا ہے تو کیا خیال آپ وہ یاد کرے گا کہ یہ بہانہ کر کے چھٹی لیا کرتا تھا وہ سب کچھ اب ختم ہو گیا ہے اب تو اس نے جان دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ وفادار تھا اس کا وہ چٹھی لینا اس کی ایک انسانی کمزوری تھی لیکن وہ شخص تھا اپنے آقا کا وفادار وہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ ضلع تالانوں کے بدن کے گیارہ ٹکڑے ہوئے ہیں اور اللہ انہیں دیکھ رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے باقی پیچھے کچھ رہ گئے تو گناہوں کا اس نے کہا کہ اگر تم ان تا جانب اگر تم اجتناب کرتے رہو کبا بڑے بڑے گناہوں سے ماتن ہو جن سے تم روکے گئے ہو منع کی گئے ہو نقفران کم سیات کم ہم تم سے تمہاری سیاحت وہ تمہارے ذات لازم رہیں گے وہ ہم تم سے ہٹا دیں گے و ند خل کم اور ہم تمہیں بڑی اچھے مدخل میں بڑی اچھی جگہ داخل کریں گے واخرداوار الحمد للہ